لباس کی باب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے بعض لوگ جماعت پڑھانے کے لیے امام کے لیے امامہ ضروری قرار دیتے ہیں نہیں امامہ یہ لباس کی سنت ہے نماز کی سنت نہیں نماز کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی امام صرف ٹوپی میں نماز پڑھائے تو اس سے نماز میں کوئی نقصان یا کراہیت وغیرہ نہیں آتی ہاں اچھی بات ہے کہ انسان باواکار ہو کر نماز پڑھائے لیکن بعض لوگ کسی کلی کی طرح سر پر رومال باندھ کر نماز پڑھاتے ہیں جو بے ڈنگ اور بے طریقے ہوتا ہے معزز مجلس میں اس پگڑی کے ساتھ اس رومال باندھنے کے ساتھ جانا اس کو مشکل آتا ہے تو یقیناً یہ طریقہ مغروب ہوگا ہے